اب یہ تیسرا رکو آ رہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارد کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں ہے ہمارے لیے اس تقریب اس سب کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیب نزوری کے اعتبار سے وہ پچمندر میں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر مصف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے ربے رباب یہ ایک رکو میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رقو میں ابھی ہم تیسرا روکو پڑھ رہے ہیں یا سو بدو ربکم خل تکم وزی قبل کم لال تتک اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کر لیجیے یہ تمام امبیا رسول کی دعوت یہی تھی اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر ارے بد اللہ ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میری دعوت کرو یا قوم رے اللہ مالک میں نلا روح اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر اضور قرآن یہی عبادت رم انسان کی تخلیق کی غایت ہے وما خلق الجم السائد ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم اے میری قوم کے لوگ یہاں ہے یا یوہنس اے بنی آدم اے بنی او انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں پہلے اور آخری اور کامل رسول ہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یہاں یوہنس یا قومیں نہیں یا یوناس ہو مدور ابی خلا ککمب النزیر ابھی قبل اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے و اجداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ و اجاد کا راستہ کیا تھا دیکھو یہ کہ حق کیا ہے لال تتقون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افراد و تفریح کے دھکوں سے بچ جاؤ گے. آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو اچھا کس رم کی اللہ دین الحم اللہ بنا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا واجلا بنا سمائے اور آسمان سے پانی برسایا فاخردہ یہی میرا سبرات رس اور پھر کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں پیداوار کی شکل میں تمہارے یہ رسم اگایا فلا تان تم تو ہر نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے مان تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالد اللہ کسی کا کوئی نہیں اہل عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفات کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالق کو مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک مدب ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناؤ الداد کی جمع ہے لازم ڈالہ لازم ڈالا اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شا اللہ ہُوا ماشے کا اللہ چاہے جو آپ چاہیں حضور نے فوراً ٹوک دیا اور جال تن اللہ یا ت نے مجھے اللہ کا وضے مقابل بنا دیا ہے اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابے پوری ہو جائے ہو جائے لیکن مشیت مترقا سرخ اس کی ہے یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں کل صحدیمن احمد کا ولا کن اللہ شاہ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان ایماندار نہ جاتے فلا تجاللہ امداد من تم تعلم اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے بندگی صرف اسی کی. اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وائن کل تم فی الحبی ممبا نزلہ آپ دینا اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر ہے شک فل واقعی وہ کن تم فی رہے اگر تمہیں واقع نن شک ہے مزلنا اعلیٰ آپ دینا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فاتو میں سورت ان میں تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تلزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آئے تھے میں نے آپ کو سنائی تھیں اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا پھر ایک آئے سنائی جس میں دس سورتیں ہی لے آؤ اب آخری دنیا میں ایک سورت ہی بنا دا اور ایک سورت تو سورت العصم کے مساوی بھی ہو سکتی تھی سورت القشل کے مساوی بھی ہو سکتی تھی ودو شہدا تم بند اللہ انکن تم سعد اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہو اس لیے کہ کا خیال یہ تھا کہ جو شعرا ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہارا جو کوئی جو ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہے خطیب ہے شعرا ہے عجیب سب کو جمع کرتا ان کن تم اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تم بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تم ہے تو آؤ میں حقیقت یہ کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو پاتو میں سورتیں مسلی تو اس جیسے ایک صورت بنا ہو فائل لم تفالو اگر آپ دیکھیں کہ تحادی کا چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ وزن تفر اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے کل کتاب ہو زیادہ بفی کسی کا نہیں ہے پیلم تفہر وزن تفر پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے فتق الناد التی وقو دن راس تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور عدت میں کافرین کافروں کے لیے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اسٹین کا نات ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے اور دوسرے یہ بھی کہ سوچ کے انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان محبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈنوٹ کرتے تھے ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے اب جہاں بویا کے ایمان باللہ توحی ایمان بلسالت اور ایمان بل آخرت ختم وقود النسوار کافرین بشر الینسالحات اور بشارن دے بی جے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لہم جنات ان تجری ان کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی رات اس سے کیا ہے عام فطری بار وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے خود مخت جو ہے وہ نیچرل اریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی کلا روزوں کو مینہ منسمر رسک جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لیے جنگت میں کالو ہاضا ہاضر گنجی وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو ڈزل ہے ابتدائی جو دو دو ہے دعوت ہے ابتدائی ریاست جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے, یہ رمان یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت یہ انگور ہے خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ, یہ پرتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تداش بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وہ تو بھی وہ تشابے شابے وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ سیا اگواج المتحر اتن اور ان اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی اگواج المتحر رتن بہن سیاہ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور معاد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بل اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض افارک کی طرف سے بعض موت نظیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس ٹیلنٹ کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصمر کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجیے قلع اس کو ٹھیک کر دیجیے دی دی. یہ بورش آپ کے ہاتھ میں دیتا اور کب پیچھے ہٹ گئے تو کوئی سورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زمانیں کھلتی تھیں ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھھی کی تصویر آئی ہے یہ تو بڑی حقیق سی ہے اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو ایسی حقیق چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا بیت الکبود مکھنی کا بھی ذکر ہے قرآن مہینہ اتنی حقیقت یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشویری بیان کرنی ہے تفصیلی بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تصویر دی جا رہی ہے اس کی کوئی نظمت والی شے ہو شہ کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشویر دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشویر دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشویر کا وہ پورا ہو اللہ مسلم مافا کہا اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب یہ کہا دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئی شے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں اس لیے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے بھی بڑی بڑی ہے اسمانی میں بھی ہو سکتا ہے فوکہ اور فوکا اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حق حقیق ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر تو امل ندین آ منو یا نمونہ نمون تو جو لوگ شاہی ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وہ امل ندینہ اور جنہوں نے کفر کیا ہے پکولون مارا راد اللہ بحادہ مسئلہ یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا اضادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے رات بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آ رہا ہے اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم یو دلوں میں ہی کثیرمیادی میں ہی اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور سلالت انسان کی سبجیکٹو کنڈیشن کے اوپر دارو بدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زید ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑھ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا یعنی میں بہی کثیرم میادی بہی ہی کثیرہ لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ضلالت دینا الل ٹپ نہیں ہے کسی قادے اور قانون کے بغیر نہیں ہے ببائے <تصفح> دن میں نہیں الفاظ نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو دن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوساف کیا ہے <اللذی> اللہ دین یم قبول راہد اللہ ہے نمباد <ساقی> جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور سب سے بڑا ہے یہ سورہ آراہ میں چل کر آئے گا عہد الست عالم ارواح میں ہم عہد الست کر کے آئے ال میں رب میں کم آلو بلا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام ارواح نے میں بھی تھا آپ بھی تھے سب تھے کوئی انسان جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف پرواہ کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل موجود ہے انسان کا روحانی وجود امر تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا بکون آ رہا ہے آگے چل کر وہ جو کو کالو بنا انہوں نے اس عہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھے السلی ملک کو مشر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے آم جو ساورن وی آر ساورن پاپولر ساورنٹی بغاوت سرکشی فاصل مما بحی الفاصقین النزیل اجل کو رحمد اللہ ساتھی امر اللہ بھی او اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے سیدھا رہنی کا حکم دیا ہے یہ قطع رہی کرتے ہیں مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتیا ہتھیارے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پر سو دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ جینا آپ دیکھیے ووٹ کیجیے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے دونوں عباد اللہ اخوانہ سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رہنی رشتہ ہے سگے بھائی سگے بھائی بہنے. پھر دادی, دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے پن دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں یعنی تک کہ آدم و ہوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رہیں گے رشتے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ کے جو طور طوطے ہے اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد بھائی کرونا منع ہوئی ہے یو سلام یو سدون فل انہیں دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا یا اللہ کی اطاع سے باری ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی ہردنے کاٹنے لگے خلا قم الخا یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں کئی فتح فروغ اب اللہ وکنتم امواتم تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا بڑا پیارا انداز ہے وکنت ممبا تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا سمائی امی تو پھر تمہیں مارے گا سمائی اور پھر جلائے گا سن مہیلا ہی تو پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے لوٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آ گئی جو آج نگاہوں سے بالکل اوجل ہو چکی ہے یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا مان یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اگست کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی آب ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے معذوم نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا ہوا ہوتا ہے اور موت کو اور نیند کو تشمی دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ یہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاریخ ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا گیا یہ آیت جیسا کہ میں نے ارج کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے کون تم اب تم تم مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے واہیا تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سما یمیتکم تو یحییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا سم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آئےت ہے ہو خلا کا لتم مافی لفظ جمیا اس نے تمہارے لیے بنایا ہے وہ کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آ گیا ابھی اس میں آتا ہے ان نمک دنیا کھولے کت لکم کھولے تم دن یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہولا کا لتم ما فی الفظ جمیا اس لیے کہ اگلی آیت پھر آ رہی ہے خلافت کی آیت سارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کے لیے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں قلط کر چکا ہوں یہ تا حال ابھی یہ حیات متشاب میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وہ اب الشین علیم اور اسے ہر شے کا علم حقیقی حاصل ہے بارک اللہ لی ولاکم فرق قرآن راظیم و دفاعی میاں کمبلایا تھے